یس اللہ و رحمن و رحمۃ اللہ علیہ السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سبھی نرواشہ ورث موجود تمام برادر سے انیس سو نرباشہ اور باقی سماس نگرمی خراً برادر سب کو سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ داس کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر تین سو چھسٹھ ابلک نو ہے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 اللہ ان کو بھاٹ دو اور ساتھ ہی وکیم عذاب الجہم اور جہنم کے عذاب سے بھی ان کو بچاؤ بادن خاؤ دیکھو توبے کے نظر میں اللہ بندوں کو گناہوں کو بھی حامل ہر شلائی ان دو دعا کریں ایک تو یہ دعا کرے اللہ ان کے گناہوں کو بہٹ دو دوسرا یہ دعا کرے اللہ سے جہنم کے عذاب کو بھی ان سے جو سے بھی ان کو بچاؤ تو توبہ کرنے والے کے حق میں پھر سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ عظیم دعا کریں۔ ہیں